وقد ارسل اور العليم بھیجا الا امام من من قبلك اس سے پہلے کئی امتوں کی طرف یعنی رسول بھیجے فعد نا بالباسرا پھر ہم نے انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا لا اللہ تاکہ وہ آجزی اختیار کریں ان آیات میں اللہ تعالی نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کی بدہ کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ اللہ کا عذاب آنے پر بھی یہ لوگ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دنیاوی اسباب کو ہی اس عذاب کا نتیجہ قرار دیتے رہے حالانکہ مصائب اور آفات بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اپنی روش سے باز آنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے لیکن وہ اس موقع کو بھی گنوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا ملی الداب اکبر جین بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں تو آج کل مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کوئی زلزلہ آئے کوئی طوفان آئے سیلاب آئے کوئی قحت ہو کوئی دوسری اجتماعی آفت کسی بھی قسم کی آ جائے تو اسے اکثر لوگ محض مادی اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اسے اللہ تعالی کی طرف سے تنبیح اور جہالت سمجھنے کو بے وقوفی قرار دیتے ہیں خاص طور پر منکرین حدیث اور لبرل قسم کے لوگ کفار سے جو مرعوب ہیں ان کی یہی حالت ہے وہ ان حوالے سے زمانہ کو عذاب ادا نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ حوالے زمانہ زمانے کی گردش کی وجہ سے اور فلا فلا فلا فلا اسباب کی وجہ سے ہیں فلولا اجا ام بخصنا تر پھر انہوں نے جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو آجزی کیوں نہ اختیار کی ولا کن قسط کو لیکن ان کے دل سخت ہو گئے وزین الحم الشیطان ماتون اور جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے اسے مزین کر دیا یعنی ان کی بدعمالیوں کو شیطان نے ان کے لیے مزین اور خوشنما بنا دیا اپنی بد آمالیوں کو ہی بڑا اچھا سمجھتے رہے فلندہ نسو مادی روبی پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی فتح نا علیہم اب وا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتہ ادا فارق بیما او تتہ کے جو انہیں دیا گیا جب وہ اس پر خوش ہو گئے اخد نا تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا فضا ہوں تو اچانک وہ نا امید تھی یعنی اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے جو فراغیر ان کو دیے تھے انہوں نے اسے فراغوش ہی کر دیا تو اللہ تعالی نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کی رسی دراز کر دی اللہ کا اصول ہے وہ املی نہ ہوں میں انہیں محر دیتا ہوں انہیں قیدی متین لیکن پکڑ میری بڑی سخت ہے اللہ تعالی نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی اور ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے جب وہ اپنے عیش و آرام میں پوری طرح سے مگن ہو گئے تو اچانک اللہ تعالی کے آلات میں گرفتار ہو گئے ایسا عذاب آیا کہ وہ سارے عیش و آرام کو بھول گئے انہوں نے بچنے کی کوئی امید نہ رہی اور اسی ندی کی حالت میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا تو عقل مند آدمی کو چاہیے کہ جب سختی اور مصیبت آئے تو وہ اللہ سبحانہ بہانا ہوا کی طرف رجوع کرے وہ اسے اللہ کی طرف سے تنوی سمجھ کر برے کاموں سے توبہ کر لے بگرنہ غفلت بڑھتی چلی جائے گی اور اچانک ایسی سخت پکڑ ہوگی کہ توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا تو اس سے ایک تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی کے باوجود کوئی قوم دنیاوی مال کے لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ اور خوشحال ہے اگر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر خوش ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے یہ استدراج ہے اور ان کے حق میں نہایت ہی خطرناک ہے تو لہذا اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آزوائش کو سمجھنا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے راہ چلتے اگر کسی کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ جاتی ہے تو اس کو خبردار ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے میری کسی کمی اور کوتا ہی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جھنجوڑا ہے کسی <coughs> <coughs> کی گاڑی کا ٹائر اگر پنچر ہو جاتا ہے تو وہ سوچے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری یہ گرفت کی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب آیا تاکہ یہ گر گڑ آئے لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا تو ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے اور اچانک ان پر بڑا عذاب نازل کر دیا فقا بیر القومین ضلع چنانچے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا الحمد للہ رب العالمی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے یعنی وہ سب کے سب نے اس کو نابود کر دیے گئے اور ایسے ظالم اور فاسق لوگوں کی ہلاکت بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ ان لوگوں کے ہلاک ہونے پر ہر چیز نے سخ کا سانس لیا اور ان کا نام و نشان مٹنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا کی کہ جس نے رب العالمین ہونے کی وجہ سے ان تمام تر مخلوق پر رحم کر کے ایسے ظالم لوگوں سے زمین کو پاک کر دیا اگر یہ ظالم لوگ ہمیشہ رہیں اور حالات اور و برباد نہ ہوں تو جو اللہ کے نیک لوگ ہیں مقرب بندے ہیں اہل ایمان ہیں اور اسی طرح اہل ایمان کے علاوہ دیگر لوگ بھی بہائن جانور چرند پرند وہ بھی ان فاصفوں کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں کس کو نا فرمانی انسان کرتے ہیں آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے چند پرند بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القوم اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی الحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں یعنی ان ظالموں کا نیست و نابود ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے قول कह दीजिए और आयतुम इन अخذ الله کیا دیکھا تم نے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالی تمہاری سماعت اور بصارت کو لے جائے و ختم على قلوبكم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے من اله غیر الله یاتيكم به تو کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو یہ چیزیں تمہیں لا دے انظر دیکھ کیف نصرف الایات کہ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ثم یستی فون پھر وہ رکتے ہیں ماننے سے منہ مو موڑ دیتے ہیں یعنی اب تو تمہارے کان آنکھیں اور دل سارا کچھ موجود ہے اللہ تعالی کی نشانیاں اور آیات دیکھ کر سن کر اور اس کے متعلق سوچ کر کفر سے نجات حاصل کر سکتے ہو لیکن اگر اللہ سبحانہ ہوا تو نے تمہاری سماعت ختم کر دی تمہاری بینائی اور بصارت اللہ تعالی چھین لے اور تمہارے دلوں پر روہڑ لگا دے تو پھر بتاؤ کہ اللہ کے سوا قوم ہے جو تمہیں یہ نعمتیں واپس دے دے اس لیے ان نعمتوں کے چھننے سے پہلے پہلے ان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ اور اللہ تعالی کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ تو اللہ تعالی مختلف طریقوں سے حقائق کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ حقائق سے آگاہ ہو جائیں لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ وہ اپنی روش سے باز نہیں آتے اور اپنی بے رخی پر قائم رہتے کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ تو تمہارا کیا خیال ہے ان عطاق میں عذاب اللہ بخت اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا کھلن کھلا آ جائے ہل یو ہلاکو ال قوم تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا یعنی صرف ظالم ہی ہلاک ہوں گے بختتن کا مطلب ہوتا ہے اچانک بغیر پیشگی اتنا کے یعنی رات کو سوئے پڑے ہو اور اچانک عذاب آ جائے اور جہرتن کھلن کھلا سب کے دیکھتے ہوئے کہ سب کے سامنے عذاب آ جائے دن کو جیسے کہ سورہ یونس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیاتن او نہارا رات کے وقت آ جائے آداب یا دن کے وقت رات کے وقت بندہ سویا ہوا اچانک عذاب آ جائے دن کے وقت دیکھتے دیکھتے سامنے اچانک گھٹا اٹھی بادل آیا چھایا اور آگ کی برسات پتھروں کی بارش یا بہت طوفانی قسم کی بارش اور ساتھ ہی زلزلے اور اس طرح کی آفات شروع ہو جائے جہراتن کا یہ معنی ہے یعنی اچانک تم پر عذاب آ جائے یا تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہارے اوپر عذاب آ جائے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے حالات کو غالبوں نہیں ہونا ہے پہلی آیت میں صرف ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں کو لے جانے یا مہر لگا کر بند کر دینے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی اس آیت میں عام عذاب کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب تم پر آ گیا تو پھر تم اس کے عذاب سے ہرگز بچ نہیں سکو گے باقی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ اور ان پر ایمان لانے والے لوگ تو اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس طرح سابقہ قوموں پر عذاب آیا قوم نوح کو اللہ تعالی نے غرق کر دیا لیکن نوح اور اس پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اسی طرح قوم لوت پر عذاب آیا تو لوت اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اہل ایمان کو اس طرح کے بڑے عذاب سے عموماً بچا لیا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اللہ کی سنت ہے تو حالات ظالموں نہیں ہونا ہے رمانسی المر سلینا اللہ مبشرینہ منظرین اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر فمن و اسلحہ تو جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی فال ون تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ اللہ دینا بھی آیاتی اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا یہ مصوحم تو ان کو ادا پہنچے گا بیما کام یفس حکوم ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ انبیاء پر ایمان لے آئے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ سبحانہ ہوگا تو ان کو عذاب سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بچا لے گا اور جو لوگ جٹلاتے رہے انبیاء کی باتوں کو انہوں نے نہ مانا اور انکاری رہے اللہ کے نافرمان بنے رہے تو ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ تعال کے آداب میں گرفتار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کل کہہ دیجیے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں والم الغبا اور میں غیر بھی نہیں جانتا ولا اکول انی ملک اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں میں <pir gravy> تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے قل <tul> کہہ دیجیے حل طبیل اماول بصیر کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں افالات و کیا تم غور و فکر نہیں کرتے یہ <tul> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو حقیقت تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ مطالبہ کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی فراوانی حاصل ہو جائے تو اس آیت میں جواب دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں مرید فلاں مرید کو فلاں پیر نے ایک خزانہ بخش دیا ہے یا مالدار کر دیا ہے تو یہ شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر تم واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر ہمیں مال و دولت کی فراغانی مل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ سبحانہ بحانہ ہوا نے جواب دیا کہ انہیں کہہ دیجیے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں خزانوں کا مالک اللہ تعالی ہے اللہ سے مانگو میں نے بھی اسی سے مانگنے ہیں تم بھی اس سے مانگو وہ اللہ علیہ میں غیب نہیں جانتا کہ آئندہ کی جو بات مجھ سے پوچھے پوچھو تو میں تمہیں بتا دوں ایسا نہیں ہے غیب جاننا صرف اللہ سبحانہ ہوا تو اللہ کی سفت ہے مجھے جو اور جتنا علم ہے اس کی بنا پر میں نے تمہیں اطلاع دے دی ہے اگر وہ چاہتا تو مجھے اتنا علم بھی نہ دیتا اور جتنا اللہ تعالی نے علم دے دیا ہے چاہتا تو اس سے زیادہ علم بھی دے دیتا یہ علم اللہ رب العالمین کی عطا ہے اس لیے یہ بھی اس آئے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ انبیاء کرام امبیا اللہ علیہ صلابات کو غیب کا علم ہوتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی ہے کیونکہ غیب وہ صرف اللہ سبحانہ ہوا تو کی ذات کو معلوم ہے جب سید الرسول امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ ہوا تو دوسروں کو کیسے علم ہو سکتا ہے اور جب رسول غیب دان نہیں تو کوئی پیر یا شہید یا کوئی ولی یا مجذوب یا سالک یا عالم و عابد یہ غیب دان کیسے ہو سکتے ہیں غیب دانی صرف اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا کا خاصہ ہے کاہن نجومی اور رمل والے ان کا شمار کس قطار میں ہے یہ کیسے غیب کے دعوے دار ہو سکتے ہیں غیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا والا آپ لکو منی والا اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں تو تم مجھ سے آسمان پر چڑھنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو آسمان پر چڑھنے کا مطالبہ کرتے تھے نا ادھر تو واقعات تر رسول ہے تو آسمان پہ چڑھ کے دکھا اور پھر کہتے تھے والا نک من کا اگر تو آسمان پر چڑھ بھی گیا ہمارے سامنے پھر بھی ہم تجھے نہیں مانیں گے ایمان نہیں لائیں گے ہتھا کہ تو اوپر سے کوئی ایک کتاب اتار اس کو ہم پڑھیں ایسے عجیب جیب مطالبے کرتے تو کہا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں میں تو انسان ہوں بشر ہوں آسمانوں پر فرشتے چڑھا کرتے ہیں بشر نہیں ہاں میرے اور تمہارے درمیان یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے میں <تصفح> تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی فرشتہ نہیں ہوں فرق میرے تمہارے درمیان یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے تمہاری طرف وحی نہیں آتی اور جو وحی میری طرف آتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں اس کی پیروی کرتا ہوں میں کسی معاملے میں اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی کی وحی کے مطابق عمل کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام بندوں تک پہنچائے ہیں قرآن کی شکل میں ہوں یا حادیث کی شکل میں ہوں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے وحی تھے لہذا قرآن وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اِن اِلَّا مَا علامہ <سؤال> میں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نازل کرتا وہی تھی پیروی کرتا ہوں وہی کے علاوہ اور کسی چیز کی تباہ نہیں کرتا اپنی خواہش سے اپنی من مرضی سے نہ بولتا ہوں نہ کہتا ہوں نہ چپ رہتا ہوں اور نہ ہی کوئی عمل کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی وہ بھی اللہ کی طرف سے رہی ہے آپ کا لطف اور بولنا وہ بھی اللہ کی طرف سے رہی اور آپ کا کوئی عمل کرنا وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی تمیر خیالیا میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی گئی ہے لہذا قرآن کی طرح سنت اور حدیث کی پیروی بھی لازم اور ضروری ہے کیونکہ سنت کی پیروی بھی وہی کی پیروی ہے قرآن کی پیروی بھی وہی کی پیروی ہے اور جو لوگ سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن کی پیروی پر زور دیتے ہیں در حقیقت وہ قرآن مجید میں اپنی من مانی تاب کرنا چاہتے ہیں اور حدیث ان کی راہ میں رکاوٹ اور حائل ہے حدیث قرآن کی منمانی تفسیر نہیں کرنے دیتی قرآن کے ہر ہر حرف ہر ہر آئف قرآن کی ہر ہر صورت کا معنی اور مفہوم حدیث نے متعین کر دیا ہے کل کہہ دیجئے دیجیے حلستیر کیا اندھا اور آنکھوں والا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں بظاہر تو یہ سوال ہے مگر حقیقت میں اس بات کا انکار ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے اس کو کہتے ہیں استفام انکاری ایسا سوال کہ جس کے دماغ میں انکار ہی آئے اسے کہتے ہیں استفام انکاری یہ استفام انکاری ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ باطل پرست اور حق پرست یا کافر اور مسلمان یا جاہر اور عالم یہ برابر نہیں ہو سکتے پیغمبر آدمی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا جس طرح عام انسان ہیں پیغمبر بھی ویسے عام انسان ہی ہوتا ہے لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کر کے اسے عام انسانوں سے بہت اونچا اور اعلی مرتبہ دے دیتے نبوت کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے چونکہ وہ انسان ہوتا ہے تو اس سے محال قسم کی باتوں کا مطالبہ کرنا ناممکن قسم کی باتوں کا مطالبہ نبی سے کرنا یہ نظامی جہالت اور اندھا کا ہے اس لیے اللہ تعالی نے کہا حالیہ اس طویل عناول کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں نبی ہی ہے تو انسان ہی تو انسان سے اس طرح کے مطالبے جو انسان کی قدرت میں اور اس کے بس میں نہیں ہے یہ جاہلوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا افالات کا رو تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے تو غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے مطالبے بودے اور جاہلانہ قسم کے ہیں